باب المسح على القفين المسح على القفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس القفين على طهارة ثم أحدث فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وقتیذا عقیب الحدت اچھا آج ہم بھائی مسال الفین کے بارے میں پڑھیں گے بھائی موزوں پر مسا کرنے کا بیان ہوگا بھائی موزے بھائی وہ چمڑے کے موزے تو سب سے پہلے بھائی وضو وغیرہ کے بارے میں باتیں ہوئی اس کے بعد تیمم کا باب لائے تھے اس لیے کیونکہ تیمم نائب ہے کس کا بھائی وضو اور غسل کا بھائی اور اب اس کے بعد مسال الفین کا باب لائے اس لیے کہ یہ مسا نائب ہے بعض کا تو تیم نائب تھا کل وضو کا یا کل غسل کا اور یہ مسال الخفین یہ نائب ہے باز وضو کا یعنی پاؤں کے دھونے کے بجائے اب کیا کیا جائے گا جب موزے پہنے ہوں مسا کیے تو یہ اس کا نائب ہوا دھونے کا بھائی پاؤں دھونے کا جی باب مس خیال الخین کیا ترکیب کریں گے بھائی یہاں پر ہاں باب بابل مت خیال یہ موزوں پر مسا کا باب ہے یا مولانا باب المس الخفینی باب الخفین الخف الم الخفی جائزم بے سنتی موزوں پر مسا جائز ہے سنت کے ذریعے یعنی سنت سے مراد حدیث ہے مولانا یعنی ان موزوں پر مسے کا ثبوت کس سے ہے حدیث سے ہے لفظ اس لیے لے کر آئے کہ با علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے کس سے قرآن سے قرآن سے کیسے ثبوت ہے دیکھو بھائی وہ جو آیت وضو شروع میں ہم نے پڑی تھی جس میں وضو کے فرائض بیان ہوئے تھے یا یادین منسوب پڑا تھا ہم نے لیکن بعض راتوں میں بھائی وہ ارجولی آیا ہے بھائی ارجل کو مجرور پڑا گیا ہے بھائی جب یہ منصوب تھا تو اس کا آتف منصوب پر تھا اور ماقبل میں منسوب کیا گزرا تھا وجوہ اور دی، کم دیکھا کم بھی، تو یہ یہ بھی دیکھو منصوب، یہ بھی دیکھو اور ان کے چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے تو ارجولا یہ بھی منسوب ہے اس کے بھی دھونے کا حکم لیکن بعض کے میں میں نے بتایا مجرور آیا وہ ارجلی تو پھر اس صورت میں اب اس کا آٹک کس پر بنتا ہے وی روسی کم دیکھا روسی مجرور ہے تو کہتے ہیں ارجلی پر آتف ہوا ارجلی کا آتف روس پر ہوا اور سر پر مسا ہے تو پاؤں پر بھی مسا لیکن کس وقت مسا ہے پاؤں پر پا جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو یہ موزے پہننے کا حکم بھی کس میں آ وہ کہتے ہیں قرآن میں آ گیا بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو وہ کہتے ہیں قرآن سے بھائی اس کا ثبوت ہے لیکن زیادہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اس کا ثبوت بھائی صرف سنت سے ہے بھائی سنت سے اور وہاں جو جر آیا ہے اس کو محمول کرتے ہیں جر جوار وغیرہ پر بھائی چلیے وہ پھر آپ آگے پڑھ لیں گے نحو وغیرہ میں ذکر آ جائے گا بھائی تو کہتے ہیں المسعو علی الخفین جائزم بسنتی مصابی موضوع پر یہ جائز ہے سنت کے لئے من کل حدث موجب للوضوعی ہر ایسے حدث سے موجب للوضوع جو وضوع کو واجب کرنے والا ہے من کل حدث موجب للوضوع کیا ترجمہ کریں گے ہر ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہے وز ہو خف اعلی پہارتن جب پہنا ہو موزوں کو اعلی پہارت پاخی پر یعنی وضو کی حالت میں بھائی جو وضو کی حالت میں ان کو پہنا ہو گئی بھائی بتلایا ہر ایسے مسل الخفین جائز ہے ہر ایسے حدث سے جو کس کو واجب کرنے والا ہے یعنی بے وضو کے لیے تو موزوں پر مسا جائز ہے جبکہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو اس کے لیے غسل کو نکال دیا من کل حدث موج للوضو لو یعلوم یعنی ہوا جس کو ایسا حدس لاحق ہو جس سے وزو ٹوٹ جائے وہ تو موزوں پر مزہ کر سکتا ہے لیکن جس کو ایسا حدث لاحق ہو جس سے کیا واجب ہو غسل <تصفح> وہ موزوں پر مسا نہیں <تصفح> کر سکتا بھائی جس پر غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرے گا موزوں کو اتارے <تصفح> گا اور پورے بدن پر پانی بہائے گا پاؤں ہوئے گا بھائی کہتے ہیں جب موزوں کو کس پر پہنا ہو ہوارت پر یعنی پاکی کی حالت میں پہنا ہو بھائی سمجھ میں آیا پھر اس کو کیا لاحق ہوا پھر حدث لاحق ہوا پہنا پاکی کی حالت میں تھا یعنی وزو کر کے موزے پہنے تھے اس کے بعد اسے اب موزے پہنے ہوئے ہیں اب اسے کیا لاحق ہو گیا <سؤال> لاحق ہوا یعنی وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا کر سکتا ہے موزوں پر مسا کرنا جائز ہے اس کے لیے تو موزوں پر تو بھائی بڑی آسانی ہو گئی اس کی وجہ سے دیکھیے بھائی کتنی آسانی ہو گئی سردیوں کے اندر آرام سے بھائی موزوں پر مسا کیا بھائی لیکن یاد رکھیے پیر دھونا افضل ہے موزوں پر مسا تو جائز ہے لیکن افضل کیا ہے پیر کو انسان بہت اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا ہمیشہ یاد رکھنا موزہ کم از کم اتنا ہو کہ اس نے کفنوں کو چھپایا ہوا ہو اگر موزہ اتنا نہیں کفنوں سے نیچے نیچے ہے تو پھر اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے سورج یعنی پاؤں کے جتنے حصے کا دھونا فرق تھا اور فرق کتنا تھا ٹکنو سمیت ہے یا ٹکنوں کے بغیر تھا <حدد> <حدد> ٹکنو سمیت تھا تو اس مقدار کو کیا کیا ہو مورزے نے <حدد> ڈھانپا ہوا ہو اس کو چھپایا ہو اپنے اندر تو پھر اس پر مسا جائز ہوگا بھائی تو کہتے ہیں اذا لبس الخف لبس الخفين على طهاره جب کہ پہنا ہو موضو کو پاکی پر یعنی وضو کی حالت میں ثم اخذى پھر اس کو حدث لاحق ہوا تو مسال الخفین اب اس کے لیے جائز ہے اس شخص کے لیے فین کان مقیم ام صحیا اگر مقیم تھا وہ شخص بھی تو مسا کرے گا ایک دن اور ایک رات تک مقیم کے لیے موزوں پر مسا کرنے کی مدت کتنی ہے ایک دن اور ایک رات ایک دن اور ایک رات تک مسا کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد مزید مسا نہیں کر جاری رکھ سکتا ہے بلکہ کیا کرنا پڑے گا ہاں وضو میں ہے تو مدت پوری ہو گئی موزے اتارے پاؤں دھوئے پھر موزے پہن لے سارا وزو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے و... اس کا پورا ہے بھائی صرف موزوں کی مسا کی مدت پوری ہوئی ہے باقی وزو ہے اس کا تو موزے کیا کر دے اتارے اور باغ دھو اور پھر موزے پہن لے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو پورا وزو جب وزو ہے تو پورا وزو دہرانے کی ضرورت نہیں بھائی تو کہتے مقیم جو ہے مسا کرے گا ان پر ایک دن اور ایک رات بھائی علیحا اور اگر مسافر ہے تو مسا کرے گا بھائی تین دن اور تین رات بھائی مسافر کے لیے رخصت مزید بڑھ گئی بھائی وہ کیا کر سکتا ہے بھائی مصفر ہے مشقت زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے تو شریعت نے اور بھی نرمی کر دی بھائی وہ کتنے دن تک مسا کر سکتا ہے تین دن تک بھائی مسا کرتا رہے بھائی تین دن تک تین دن تک تو تین دن تک کرے گا اور مقیم ایک دن ایک رات تک لیکن درمیان میں اتارنا نہیں موزہ اگر اتار دیا تو مسا کیا ہوا ختم سوتے وقت بھی نہیں اتارنا بھائی سمجھ میں آیا اگر مسا کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس پر تو سوتے وقت بھی پہنے رکھے اگر ایک بھی موزہ اتر گیا تو مسا ختم ہوا اب دوسرا بھی اتارنا پڑے گا اور دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے سورج سمجھ میں آ گئی یہ نہیں کہ ایک موزہ اترا ہے تو اب صرف ایک پاؤں دھو لے اور پھر سمجھ دونوں پاؤں دونوں موزے اتارے اور دونوں پاؤں دھو لے بھائی اسی طرح یاد رکھو یہ مسئلہ بھی مسا کیا ایک آدمی نے بھائی موزوں پر پھر موزوں کے اندر پانی چلا گیا جس سے نسچ قدم یا نصب سے زائد گیلا ہو گیا اتنا پانی چلا گیا کہ نسخ قدم یا نصب سے زائد گیلا ہو گیا تو بھی مسا ختم ہو رہا نا موزے اتارے اور دونوں پاؤں ہوئے ہوئے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یا چلتے چلتے ہمارا نا کہیں پانی میں پاؤں رکھا بھائی اور وہ پانی موزے کے اندر چلا گیا جیسے بھی ہو بس پاؤں موزے کے اندر پانی چلا جائے اور نصب سے زیادہ پاؤں گیلا ہو جائے تو اس صورت میں مسا کیا ہوا ختم ہو گیا اب موزہ اتارے دونوں موزے اتارے اور دونوں پاؤں کو دھو اگر وضو ہے اور پھر پہن لے بھائی و ابتدا عقیب الحدث اور ابتدا جو ہے اس کی بھائی عقیب الحدث حدث کے بعد ہے مولانا جب حدث لاحق ہوگا تب مدت شروع ہوگی بھائی یہ بھی اہم بات ہے بھائی یہ بھی یاد رکھنا بھائی آپ نے وضو کیا وضو کر کے موضے پہن لیے بھائی مثلا ایک آدمی ہے اس نے زہر کے وقت پہن لیے موزے بھائی زہر کے وقت وضو کیا اور موزے پہن لیے تو اب مدت کب سے شمار ہوگی کہتے ہیں جی پہنتے ہوئے فوراً مدت نہیں شروع ہو جائے گی بلکہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب وضو ٹوٹے گا مثلاً وضو اس شخص کا ٹوٹا ہے عشاء کے وقت جا کر تو مدت بھی کب سے شروع ہو گئی عشاء سے شروع ہوئی اب مسا کرے اس پہ اگلے دن عشاء تک بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تو مدت کی ابتدا موزے پہننے پر ہوتی ہے یا جب حدث لاحق ہو جائے جب حدث لاحث ہوگا اس وقت سے مدت شروع ہوگی بھائی دیکھا تو مدت اور بڑھ گئی بھائی وہ ابتدا احاقی بلحادی اور ابتدائی اس کی بھائی عقیب الحدسی حدث کے بعد ہے حدث کے بعد ول مس والف واحر اور مسا جو ہے موزے کے موزے جو ہیں ان کی ظاہر پر ہوگا بھائی کس پر ہوگا ظاہر پر ہوگا یعنی یہ جو پاؤں کے اوپر والا کی طرف کا حصہ ہے اس پر ہوگا مسا بھائی سمجھ میں آیا یہ قدم ہے بھائی یہ ظاہر ہے اوپر والا حصہ یہاں پر مسا ہوگا بھائی یہ نہیں اس طرف کوئی مسا کر لے بھائی پاؤں کی پچھلی طرف نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے یا نیچے کی طرف مسا کر لے بھائی پاؤں کے طلبے کی طرف بھائی وہاں مسا کر لے یہ بھی درست بلکہ مسا کہاں پر کرنا پڑے گا ظاہر جو ہے سامنے والا نسا موزے کا اس پر مسا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں جو ہے ان کے ظاہر پر ہوگا اس حال میں کہ خط ہوں والا نا بل افاس کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ بھائی انگلیوں کے ساتھ خط کھینچے گا بھائی خط کھینچے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی خط کھینچے گا جی ابتدا کرے گا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا بھائی یعنی اوپر کی طرف سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ابتدا کس کی طرف سے کرے گا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے ہاتھ کی انگلیوں سے مسا کر رہا ہے تو ابتدا پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے کرے اور اوپر کی طرف ٹخنوں کی طرف پنڈلی کی طرف ہاتھ کو کھینچ کر لے جائے بھائی کھینچ کر لے جائے اچھا بھائی کیسے کریں گے مسا بھائی کون کر کے دکھائے گا چلو بھائی اس نے تو موزے بھی پہنے ہوئے ہاں بھائی ادھر ذرا سامنے آؤ سب دیکھیں آپ کو ہاں جی دیکھو بھائی ہاں شاہ دیکھو کہاں سے شروع کیا انہوں نے انگلیوں سے اور کس طرف کو کھینچ کر لے گئے پڈلی کی طرف تخنوں کی طرف کھینچ کر لے گئے انگلیوں کو یہ طریقہ ہے مولانا اور یاد رکھنا مولانا پوری انگلی کا رکھنا ضروری ہے بھائی انگلوں کے سرے نہیں رکھنے صرف بلکہ کیا کرے تین انگلیاں پوری بھائی بچھا دے اوپر موزے کے اوپر اور پھر اس کو کیا کرے کھینچ کر ریڑھیوں کی طرف لے جائے تو لہذا اگر کوئی شخص مسا کرتا ہے مارانا اور صرف انگلیوں کے سرے رکھتا ہے تین انگلیوں کے سرے رکھے اور کھینچ کر لے گیا تو یہ درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں آ ہاں ایک صورت میں یہ بھی درست ہو جائے گا کہ جب انگلیوں سے اتنا پانی رہا ہے کہ وہ تین انگلیوں کی لگ گیا پھر ہو جائے گا مولانا اور اگر اتنا پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں صرف انگلیوں کے سروں سے مزہ کرتا ہے یہ صحیح نہیں بلکہ کیا کرے گا تینوں انگلیوں کو پورا موزے پر رکھے گا بچھا دے گا اور پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے دیکھ دے تو ہتھیلی کو الگ رکھے مولانا ہتھیلی کو الگ رکھے تین انگلیاں بچھا دے لیکن اگر ہتھیلی بھی رکھ دی تو بھی مسا ہو جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آئی تو بھی مسا ہو جائے گا جی اور اسی طرح اگر کوئی شخص بھائی پنڈلی کی طرف کھینچ کر لے جانے کے بجائے اس کا عکس کر لے بھائی پنڈلی کی طرف سے کھینچ کر کس طرف کو لے آئے انگلیوں کی طرف تو بھی مسا ہو جائے گا لیکن مستحب کے خلاف ہو گیا یا مانا نا چوڑائی میں کر لے بھائی انگوٹھے کی طرف سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی کی طرف لے جائے بھائی پاؤں پر بھائی تین انگلیوں کی مقدار اس نے کر دیا بھائی اتنا مسا تو اس صورت میں بھی مسا ہو جائے گا اگرچہ یہ کیا ہے خیلافے مستحبت کسی طریقے سے بھی ہو گئی تین انگلیوں کی مقدار موزے پر کیا ہونا چاہیے مسا ہونا چاہیے بھائی تو کہتے ہیں وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى قُطُوطًا اور مثلا موضوع پر جو ہے ان کے کے ظاہر پر ہوگا اس حال میں میں وہ خط ہوں بھئی یعنی خط ہوں صورت کس کی طرف بئی پنڈلی کی طرف اور اس کی فرض مقدار کتنی ہے بھائی تین انگلیاں تین, تین انگلیاں بھائی ہاتھ کی تین انگلوں کی مقدار جب موزے پر مسا کر دیا تو فرض کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا مسا ہو گیا صورت سمجھ میں آ بھائی سب کو تین انگلیوں کی مقدار کم از وہ فرض ذلك کا مقدار اور فرض اس کی جو ہے تین انگلیوں کی مقدار ہے مین میں سے ہاتھ کی انگلیوں میں سے ہاتھ کی تین انگلیوں کے مقدار کے برابر فرض ہے پاؤں کی تین انگلیوں کے مقدار مراد نہیں سورج سمجھ میں آگے بھائی اسی طرح یاد رکھو اگر کسی نے موزے پہنے ہیں اور وہ بارش میں نکل آیا یا گیلی گھاس میں چلتا ہے موزہ گیلا ہو گیا اتنا تو بس بھائی مسا ہو گیا بھائی مسا کیا ہوا ہو گیا مسا ہو گیا موزے کے اندر نہیں پانی جائے بھائی سمجھنے اندر گیا تو میں نے بتلایا نیسا پاؤں گیلا ہو گیا تو پھر اتارنے پڑیں گے دیتے بھی, ہو گیا بھائی ہاں، بھی مسا ہو گیا انگلی نہیں تو بھائی کتنے مقدار فرض ہوئے تین انگلیوں کے مقدار طریقہ کیا میں نے بتلایا تین انگلیوں کو کیا کرے پاؤں پر دن آدے اور پھر ان کو کھینچ کر اچھا بھائی ایک آدمی یوں کرتا ہے انگلی کو ایک انگلی کو گیلا کرتا ہے اور موزے پر کیا کرتا ہے ایک خط کھینچ دیتا ہے پھر دوبارہ اس کو फिर کرتا ہے پھر ایک ہاتھ کھینچتا ہے پھر دوبارہ है کرتا ہے پھر ایک ہاتھ تین اس نے کھینچتی ہے یاد رکھو اس سورج میں بھی مسا کیا ہے ہو جائے گا لیکن اس میں پھر یہ ہے ضروری ہے ہر مرتبہ نیا پانی لے انگلی کو گیلا کرے ہر مرتبہ ایک ہی مرتبہ گیلا کیا ہے انگلی کو تو फिर یہ درست نہیں ہے بھائی ولا يجوز اور جائز نہیں ایسے موزے پر فی ہی خرق ان ان جس کے اندر زیادہ بھائی موزہ اگر پھٹا ہوا ہو مالانا تو پھر اس میں دیکھو کتنی مقدار پھٹا ہوا ہے بھائی اگر اتنی مقدار پھٹا ہے کہ اس سے پاؤں کی اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے تو پھر اب اس پر مسا جائز نہیں پائی ان تین انگلیوں کے برابر مقدار پاؤں میں سے ظاہر ہوتی ہے بھئی. نظر آتی ہے مولانا اس موزے میں سے اتنا پھٹا ہوا ہے تو پھر ایسے موزے پر مسا جائز نہیں کتنی مقدار اس میں سے نظر آتا ہے پاؤں پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے مقدار بھائی تین انگلیوں کے مقدار تو موزہ اگر اتنا پھٹا ہوا ہو کہ اس میں پاؤں کی چھوٹی تین انگلوں کے برابر دکھائی دیتا ہے تو پھر اب اس پر مسا جائز نہیں پائے اچھا کیا مسئلہ بتلایا میں نے آپ کو بھائی کتنا پھٹا ہوا ہو تو اس پر جائز نہیں ہے پاؤں کی تین مقدار اتنا پاؤں اس میں سے ظاہر ہوتا ہے جس طرف سے بھی پھٹا ہو اتنی مقدار ہو بھائی تو پھر اس پر جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اتنی مقدار پاؤں نظر آتا ہے اس میں سے اگرچہ ویسے کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتا چلتے ہوئے نظر آتا ہے پھر بھی یہ زیادہ پھٹا ہوا ہے تو چاہے ویسی حالت میں نظر آتا ہو چاہے جلنے چلنے سے دیوری دیوری اتنا نظر آتا ہو تو اس پر مساجر نہیں پہ مسا جائز اور نیز ایک ہی جگہ پھٹا ہونا ضروری نہیں ہے دو تین جگہ سے موزہ پھٹا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے لیکن اگر ان تینوں کو جمع کیا تو کتنی مقدار بن گئی تین انگلیوں کے مقدار بن گئی تو اب بھی اس پر مسا جائے اور یاد رکھنا ہر موزے کا الگ اعتبار ہوگا اگر ایک موزے کے اندر دو انگلیوں کی مقدار کون نظر آتا ہے دوسرے میں ایک انگلی کی مقدار نظر آتا ہے تو کل مل کر کتنے ہو گئے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر ایک موزے میں کیا ہونا چاہیے ہے ہے تو کہتے ہیں ولا خرقی اور جائزنی مسا ایسے موسے پر جس میں زیادہ پھٹن ہو ظاہر زا... ہوتی ہو اس سے تین پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار بئی یہ تبین یعنی اس سے نظر آتی ہو ظاہر ہوتی ہو کتنی مقدار پاؤں کی تین انگلیوں کی مقدار انکانا اقلم ان دالی کا اجازا اور اگر اس سے کم ہو تو جائز ہے مساوئی مسا کرنا جائز ہے ولاج المس ولاج المسال وجب ہل گلو اور جائز نہیں ہے مسا کرنا موزوں پر لیمان اس شخص کے لیے وجہ جس پر کیا واجب ہوا ہو غسل بھائی وزو کس میں تو کیا کر سکتا ہے موزوں پر مسا کر سکتا ہے لیکن غسل کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں یہ اوپر بھی مسئلہ میں نے ذکر کر دیا حدث بل وزو کیسا حدث ہونا چاہیے جو وضو کو واجب کرنے والا ہو معلوم ہوا جو حدث غسل کو واجب کرنے والا ہے اس کے اندر مسا نہیں ہوتا تو لہٰذا اگر کسی پر غسل واجب ہوا ہے تو اب موزے اتار دے اور پاؤں ہونا پڑیں گے نہانا نہ پڑے گا تو کہتے ہیں ولاج السالل خوف جائز نہیں ہے مسالہ خوفین اس شخص کے لیے وجہ غسل جس پر غسل واجب ہوا ہو ین ضلع مچھا ماں ماں خزل آ <الْوزُعَى> اور توڑ دیتا ہے مسا کو توڑ دیتی ہے مسا کو ماں چیز جو کیا کرتی ہے وضو کو توڑ موزوں پر مسا کیا بھائی وضو توڑنے والا کوئی حدث لاحق ہوا تو پھر کیا کرنا پڑے گا موزوں پھر دوبارہ سارا وضو کرے گا اور موزوں پر دوبارہ مسا کرے گا بھائی مسا ٹوٹ گیا اَيزَنْ نَزْعُ الْخُفِّ اور توڑ دیتا ہے مسا کو, کو اتارنا بھی نزا کا معنی اتارنا موزے کو اتارنا بھی مسا کو توڑ دیتا ہے میں نے بتلایا بھائی اگر موزہ اتر گیا پاؤں سے بھائی تو پھر کیا کرنا پڑے گا ایک موزہ بھی اتر گیا تو مسا کیا ہوا ختم ہوا آپ دوسرے پاؤں سے بھی موزے کو اتارے اور دونوں پاؤں کو کیا کرنا پڑے گا دھونا پڑے گا بھائی اور اسی طرح توڑ دیتا ہے موزے کا اتارنا بھی بھائی وہ مزی المتی اور اسی طرح مدت کا گزر جانا یہ بھی کیا کرتا ہے مسا کو توڑ تو کہتے ہیں وہ مز المدتی اور اسی طرح مدت کا گزر جانا یہ بھی توڑ دیتا ہے بھائی مس فا مبتل مدت ہی <الْوزُوء> مدت پوری ہو گئی بھائی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا ایک شخص نے کس وقت موزے پہنے ظہر کے وقت اور اس کی کیسا کی وقت کی بھائی جب وضو ٹوٹے گا مثلا اب عشا کے وقت وضو ٹوٹا اب مسا کرے گا اس پر اور کل کس وقت تک کر سکتا ہے کل عشاء تک کر سکتا ہے اب بھائی کل عشاء کا وقت آ گیا مدت پوری ہو گئی اب کیا کرنا پڑے گا بھائی بھائی اب مسئلہ وضو ہے اس کا بھائی تو کیا کرے سی رہی صرف پاؤں موزے اتارے پاؤں دھوئے اور پھر کیا کر لے موزے پہن لے بھائی یہی بات بتلا رہے کہتے ہیں محبت جب مدت گزر جائے نزا تو وہ آدمی اپنے دونوں موزے اتار دے وغسل سالاری جلئی ہی اور کیا کرے اپنے پاؤں دھو لے و فل اور نماز پڑھے ولیس بقیتو اور اس پر وا ضروری نہیں ہے اعادہ کرنا یعنی لوٹانا اس پر لوٹانا ضروری نہیں ہے کس چیز کا بھائی اس پر باقی وضو کا لوٹانا ضروری نہیں بھائی باقی وضو ضروری نہیں اس پر وہ منیبتا فارا قبلہ جی صورت مسئلہ یہ بھائی بھائی آپ نے وضو کیا اور موزے پہن لیے اچھا پھر حدث لاحق ہوا مدت شروع ہو گئی بھائی ابھی مدت ایک دن ایک رات کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ سفر پر نکل پڑے تو اب کیا کو کم لگائیں گے مولانا <تصفيق> کہتے ہیں اب وہ مسافر بن گیا اعتبار بات آخری وقت کا ہے آخری وقت میں وہ کیا ہے مسافر ہے لہذا اب ایک دن کے بجائے ایک دن ایک رات کے بجائے کتنا کرے گا تین دن تین رات تک اس کو چلاتا رہے بھائی یہ نہیں کہ مسافر بنتے اب تین دن تین راتیں شروع ہوں گی بلکہ وہ وقت تو پہلے والا بھی شمار ہوگا ساتھ مثلا بھائی موزے پہنے تھے زہر کو اور حدث کب لاحق ہوا عشاء کے وقت بھائی تو عشاء سے مدت شروع ہو گئی اب اگلے دن زہر کے وقت وہ سفر پر چل پڑا اور وقت تھا عشاء تک وہ زہر کے وقت ہی کس پہ نکل کس کدھر چل پڑا سفر پر چل پڑا تو اب کیا کریں گے اب تین دن اب سے شمار ہوں گی یا وہ کل عشاء سے کے وقت سے <متحد> کل گزشتہ عشاء سے وقت شمار ہوگا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اب تقریبا یعنی ڈھائی دن باقی ہیں تو وہ پورے کر لے تین پورے کر لے بھائی اور اگر ایک آدمی مسافر تھا آپ سفر پر نکلے سفر پر نکلے موزے پہن لیے تین دن تین رات کی اجازت ہے آپ کے لیے مسا کرنے کی ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ آپ واپس پہنچ گئے تو بھائی اب آپ مقیم بن گئے اور مقیم کا کیا حکم ہوتا ہے ایک دن ایک رات مسا کر سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک دن ایک رات گزر چکا ہے یا نہیں گزر چکا تو دو راتیں دو دن دو راتیں گزر چکی ہیں اور مقیم کی مدت تو کب کی پوری ہو چکی ہے لہذا آتے ہی فوراً اب کیا کرنا پڑے گا موزے اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے جبکہ باقی گزو ہو اس کا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو آخری وقت کا اعتبار آخری وقت میں مسافر بنا تو تین دن تین راتیں پوری کر لے اور اگر آخری وقت میں مقیم بن گیا تو اب دیکھے ایک دن ایک رات پورا ہو چکے ہیں یا پورے ہیں اگر نہیں پورے ہوئے تو ایک دن ایک رات پورے کر لے اور اگر دو دن گزر چکے ہیں یہ یعنی ایک دن سے زیادہ گزر چکا ہے تو اب کیا کر دیں اب مسا نہیں کر سکتا بھائی مدت گزر چکی ہے پوری ہو چکی ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی سب کو تو کہتے ہیں وہ منی بتا دا اور جس نے مسا کی ابتدا کی وہ ہوا مقیم اس حال میں کہ وہ مقیم اور جس نے مسح کی پیدادی کی اور وہ مقیم تھا فصافر قبل تمام يوم وليلتين اور پس اس نے سفر کیا ایک دن اور ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے مسح تمام مسح تمام ثلاثه ایام و لیالیھا تو وہ مسح کرے گا پورے تین دن اور تین راتوں تک وہ منی اور جس نے مسح کی پیدا کی وہ ہوا مسافر اور وہ مسافر تھا سم اقام پھر وہ مقیم ہوا بس اگر وہ مسا کر چکا ایک دن اور ایک رات کر چکا ہے مسا اور اکثر یا ایک دن اور ایک رات سے بھی زیادہ کر چکا ہے لازمہ ہوں نظر تو لازم ہے اس پر موزے موزوں کا اتارنا وہ انسان اخلا مین ہوں اور اگر اس سے کم اقدار مسا کیا ہے اس نے بھئی کم مدت تک مسا یوم وتیم تو پورا کر لے ایک دن اور ایک رات کا مس ایک آدمی مسافر تھا اور اس نے موزے پہنے ابھی ایک دن ایک رات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کیا کر لیا وہ مقیم ہو گیا تو مقیم کا حکم آ گیا اب وہ ایک دن ایک رات کو کیا کر لے اسی کو پورا کر لے اور پھر اتر وَمَن من لب جرم عَلَيْهِ جرم جانتے ہو بھائی بھائی یہ جو موزوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں بھائی موزہ پہنا جاتا ہے اور پھر موزے کے اوپر ایک اور چمڑا پہنتے ہیں بھائی تاکہ اس کے نچلا حصہ وغیرہ کیا ہو محفوظ رہے محفوظ رہے اس کو جرم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جرمو جن پر اور اب اس پر کیا مسا کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں اس پر کیا کر سکتا ہے مسا کر سکتا ہے کہتے ہیں وہ من لب اسل جرموخو کل خفی مسا اور جس نے جرموخ پہنا موزے کے اوپر مسا لئی تو اس پر کیا کرے گا ی پر مسا کرے گا ولاسعین اور جائز نی مسا بھائی جائز نہیں مسالل جوربین جرابوں پر بھائی جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں بھائی جورب جراب کو کہتے ہیں جائز نہیں ہے مسا جرابوں پر اللہ کو مگر یہ کہ وہ ہوں دونوں مجلدین او منا بھائی بھائی جراب جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی اسی پر کبھی نیچے تلوے کی طرف چمڑا لگا دیتے ہیں صرف بھائی اس کو کہتے ہیں مناحل بھائی کیا کہتے ہیں مناحل جس میں صرف کہاں پر چمڑا لگا ہو تلوے کی جانب بھائی اور بعض اوقات تلوے کی جانب بھی لگا دیتے ہیں اوپر کی جانب بھی اسی جراخ پر ہی چمڑا لگا دیتے ہیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح لگا دیتے ہیں چمڑا بھائی جوتے وغیرہ کی شکل میں اب اس کو مجلد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس کے صرف تلوے کی جانب لگا اس کا کیا نام ہے منا علین اور جس کے اوپر دونوں طرف ہو بھائی اس کا کیا نام ہے مجلدین بھئی. اچھا ان پر مسا کہتے ہیں اگر جراب ایسی ہو کہ جس جو مناعل ہو جو جرابے منالین ہوں یا جرابے کیا ہوں مجلدین ہوں. پھر ان پر مسا جائز ہے. پھر ان پر کیا ہے مسا جائز ہے تو کہتے ہیں عَلَى جائز نہیں ہے کرنا پر اِلَّا اَن مگر یہ کہ وہ ہوں بھائی اور یا اس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو یا نیچے کی طرف اس کے کیا لگا ہو چمڑا لگا ہو سورج سمجھ میں آ گئی یہ یاد رکھیں یہ جو آج کل والے جرابے ہیں بھائی چلیے تھوڑا اور پڑھ لیں پھر تفصیل بیان کرتا ہوں یہ تو امام صاحب کے نزدیک ہے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں خالہ تثنیہ کا صیغہ ہے بھائی وقالا اور تصاحبین فرماتے ہیں یہ جورابوں پر مسا جائز ہے کب جائز ہے ایزا کا نا سخی جب کہ وہ موٹی ہوں مالا نا کیا ہوں موٹی, موٹی ہو یعنی کہ بھائی بغیر باندھے وہ پاؤں کے ساتھ ان کا کپڑا کھڑا رہتا ہے بھئی. بغیر باندھے کیا ہے اتنا موٹا اس کا کپڑا وغیرہ ہے ایسے طریقے پر بنی ہوئی ہیں کے بغیر باندھے ان کا کپڑا کیا ہے پنڈلی اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی یہ نہیں کہ وہ پہنی اور پھر وہ کپڑا نیچے چلا جاتا ہے بھائی نرم سا ہے بلکہ کیا ہے پنڈلی کے ساتھ وہ کپڑا کھڑا رہتا ہے موٹی ہوں لا یا شفا یا شفو کا معنی ہے کپڑے کا باریک ہونا بھائی باریک ہو مارا نا باریک کپڑا جس کے آر پار بھی دکھائی دے بھائی ادا سخی نہیں نی جبکہ وہ جرابے کیسی ہوں موٹی ہو لائش باریک نہ ہوں بھائی باریک نہ ہوں بھائی تو یاد رکھیے سخی علماء فرماتے ہیں جرابے جب اتنی موٹی ہوں کہ بغیر باندھے وہ پاؤں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اور اس کو پہن کر آدمی تین چار میل تک چل سکے بھائی کیا کر سکے اتنی موٹی ہیں کہ تین چار میل ان کے اندر چل سکے تو ایسی جرابوں پر مسا جائز ہے ایسی جرابوں پر کیا ہے مسا جائز, جائز, جائز ہے یہ کون فرما رہے ہیں صاحب فرما رہے ہیں اور فرض امام صاحب کا قول ذکر ہوا کہ جائز نہیں صاحبین کا قول ذکر ہوا کہ جائز ہے جبکہ جرابے موٹی ہوں اور یاد رکھیے روایات میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے وفات سے تین دن پہلے اور بعض روایات میں آتا ہے وفات سے سات دن پہلے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا وہ بھی کیا فرماتے تھے آخری تین دن میں انہوں نے بھی کی کے قول کی رجوع کر لیا کہ جائز ہے سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح بھائی تو ان پر لیکن میں نے شرط بتلا دی بھائی موٹی ہوں اتنی کہ پنڈلی کے ساتھ خود کھڑی رہے باندھنے کی ضرورت نہیں اور میں آدمی کتنا چل سکے تین چار میل اس میں چل سکے آج کل کے جورابیں جو ہیں یہ تو اتنی باریک ہیں کہ اس میں آپ ایک فرلاگ چلیں تو یہ ایک فرلاگ کیا تھوڑا سا ہی چلیں تو یہ جرابیں پھٹ جاتی ہیں आया سمجھ میں آیا تو یہ والی جرابیں نہیں مراد یہ جراب تو جتنی بھی موٹی ہو پاؤں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی آپ کہیں گے یہ تو ٹھہر ہی رہتی ہے نہیں بھائی آپ نے اس کو باندھا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بھائی اس کے اندر الاسٹک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی جرابوں میں الاسٹک وغیرہ یا کپڑا اس کا اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ باندھنے والی خود بخود کیفیت بن جاتی ہے اگر وہ نہ ہو تو بھائی یہ تو بڑی باریک ہوتی ہیں بڑی باریک اس میں کوئی تین چار میل کبھی بھی نہیں چل سکتا بھائی جتنی بھی موٹی ہو تین چار میل ان میں نہیں چل سکتا نہ یہ پنڈلی کے ساتھ خود رہ سکتی ہیں اور نہ تین چار میل ان کے اندر چل سکتا ہے بھئی. تو ان پر مسا جائز نہیں ہے بھئی. جائز نہیں. مسا جائز نہیں اور نیز یہ تو ایسی جرابے ہیں کہ اگر مجلدین یا منا ہو تو بھی یہ ایسی ہیں اتنی باریک وغیرہ ہیں کہ پھر بھی ان میں سہا کا اختلاف ہے مالا. سمجھ میں آیا بات تو یہی فرماتے ہیں بھائی یہ باریک مجلد یا منال ہو پھر بھی ان پر مسا کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے بھئی سب کچھ سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ عَلَى إِلَّا أَن يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَلَيْنِ اور جائز نیا مسا کرنا جورابوں پر مگر یہ کہ وہ ان کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو یا ان کے طلبے کی طرف چمڑا لگا ہو خالبین فرماتے ہیں يجوز جائز ہے مسا کرنا ادا کا نا سکی نہیں نیلا یشان جبکہ یہ موٹی ہو باریک نہ ہو بھائی تو لہذا آپ کو مسئلے کا پتہ لگ گیا بھائی جرابوں پر مسا کرنا جائز لہذا ایک آدمی جراب پہ مسا کر کے نماز پڑھتا ہے بھائی اس کا وضو ہوا جب وضو نہیں ہوا نماز ہوئی نماز بھی نہیں ہوگی وَلَا يَجُوزُ عَلَى <عَذَائِن> اور جائز مسا کرنا کس پر پگڑی پر پگڑی پر مسا جائز نہیں ہے بھائی سر پہ مسا کرنا تھا تو پگڑی پہنی ہوئی ہے پگڑی کے اوپر ہی مسا کر لیا یہ جائز مم. نہیں ول ٹوپی پہنی ہے کلنسو ٹوپی کو کہتے ہیں اور بھائی سر پہ مسا کرنا تھا اوپر ٹوپی کے اوپر ہی بھائی مسا کر دیا مسا ہوگا نہیں, نہیں ول برخوئی اچھا بھائی مسا کرنا تھا بھائی عورت نے وضو کرنا ہے اس نے اپنے نقاب کے اوپر ہی مسا کر لیا برق و نقاب کو کہتے ہیں کس پر مسا کر لیا نقاب, نقاب پر ہی مسا کر لیا چہرے کے اوپر بھائی مسا, مسا ہوگا نہیں, نہیں بھائی ولخانے پہنے ہوئے ہیں ان دستانوں پر مسا کر لیا مسا ہوگا مم. نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ پگڑی پر بھی مسا جائز نہیں ٹوپی پر بھی مسا جائز نہیں نقاب پر بھی اور دستانوں پر بھی سمجھ میں آیا آپ ان چیزوں کو موزوں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ موزے کے اندر تو مسا جائز تھا ان میں بھی کیا ہونا چاہیے بھائی عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے پر بھی مسا نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ چونکہ احادیث سے سبوت گیا خلاف القیات ہے, ہے خلاف القیات ہے بھائی سمجھ میں آیا عقل عقل کے خلاف ہے بظاہر بھائی بظاہر تو یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے بھائی موزے پہننے سے کیا وہ اصل میں علماء فرماتے ہیں بھائی کی وجہ یہ ہے کہ جب موزہ اپنے پاؤں پر پہن لیا تو وہ جو حدث آپ کو لاحق ہوا یہ موزے نے اس کو روک لیا پاؤں تک نہیں جانے دیا کیا کر لیا موزے نے بھائی کو لاحق ہوتا ہے آپ چہرہ پھر بے وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے چہرہ دھوتے ہیں یا نہیں جی دھوتے ہیں لیکن اس موزے نے پاؤں تک مسا کو حدف کو سرایت کرنے سے روک دیا سمجھ میں آیا جب پاؤں تک حدث پاؤں حدث نے پاؤں تک سرایت نہیں کی تو اب پاؤں کا دھونا ضروری بلکہ کیا کر لے صرف موزوں کے اوپر مسا کر لے تو یہ خلاف القیاس ایک حکم آیا ہے حدیث کے اندر بھائی لہٰذا اس پر ہم کیا کریں گے اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا بھی یہ حکم ہو وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ اور جائز ہے متا کرنا جبیروں پر جبائے جمع ہے جبیرا کی بئی جبیرہ مولانا وہ پٹی وہ لکڑیاں جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو ان کے اوپر باندھی جاتی ہے بھئی پہلوان وغیرہ باندھتے ہیں یا نہیں بھائی کوئی لکڑی وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں باندھتے ہیں اس کو جبیرہ کہتے ہیں کیا اس پر مسا جائز ہے یا جائز نہیں تو کیا ہے اس پر مسا وہاں تو اوزر آ گیا بھائی کون اس کو پھر بار بار کھولے اور وضو کرے تو وہ تو لہذا اسی طرح پٹی وغیرہ ہے مولانا کسی زخم پر باندھی ہے اس پر بھی مسا کرنا جائز ہے و یا جوزو عال اور جائز ہے ب جببیر پر مہ کرنا و ان شا ال غیری وضو ان اگر ہو اسے بغیر وضو کے ب موضے پر مسا جو ہے موضے پر کب جائز ہے جبہ ان کو کس حالت نے پہنا ہو بابو ہو لیکن پٹی چاہے بے وزو کی حالت میں کیوں نہ باندھی ہو پھر بھی, پھر بھی اس پر مسا تو کہتے ہیں باندھا ہو اس کو بغیر کے من غیر بر ان لم یا بطول لم یا بطول انسا کا تن برآن بر ان بات اچھا بھئی ایک آدمی نے کیا زخم ہے یا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اب اس کے اوپر جبیرہ باندھ لیا گیا اور جبیرہ کس حالت میں باندھا گیا وزو تھا یا وزو نہیں تھا بھائی وزو نہیں تھا بھائی اب اس پر مسا کر سکتا یا نہیں کر سکتا مسا کر سکتا ہے بھائی اور کب تک کرے گا کتنی مدت ہے کوئی مدت نہیں ہے مولانا جب تک ٹھیک نہیں ہوتا زخم کیا کرتا رہے اس پر مسا کرتا رہے اور یاد رکھو مولانا موزہ اترتا تھا تو پھر مسا ٹوٹ جاتا تھا دونوں موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑتے تھے لیکن پٹی اگر کھل جائے تو پھر دیکھا جائے گا بھائی وہ زخم وغیرہ ٹھیک ہو چکا ہے یا ٹھیک اگر وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو مسہ ٹوٹ گیا ختم ہوگا اب ہونا پڑے گا اس جگہ کو اور اگر وہ زخم وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مسہ بھی باطل نہیں ہوگا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مانا پاک پس اگر وہ پٹی گر گئی من غیر بر زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر لم يبطل المست تو مسہ باطل نہیں اسی کیا اُزر ابھی بھی ہے مولانا وہ ان ساطع اور اگر پٹی گر گئی یعنی کھل گئی آن بر ان پر زخم کے صحیح ہونے پر تو مسا کیا ہوگا باطل ہو جائے گا بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی چلیے مولانا ہادہ المرام اللہ عالم بحقیقت القلم